اہل سنت کی ایک مسجد کے امام صاحب چین والی گھڑی پہنتے ہیں منع کرو تو کہتے ہیں کہ یہ امام اعظم ابو حنیفا رضرت عالانہ کی دلیل سے جائز ہے اور نماز میں شلوار موڑنے کو بھی جائز کہتے ہیں کہ اگر نماز سے پہلے شلوار موڑ کر آؤ پھر نماز پڑھو تو ہو جائے گی نماز کے اندر موڑنا پڑا ایسے امام کے پیچھے نماز پڑھنا کیسا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے وہ کون سا امام ہے جس نے تحقیق کی کہ امام ابو حنیفا کے زمانے میں گھڑی کی چین ہوتی تھی اور اس, میں انہوں نے اس کو جائز کہا اس کا پورا اصول سن جو گھڑی کی چین پہنے میں مجھے ان پر اعتراض نہیں میں نہیں استعمال کرتا ٹھیک ہے اس کی پوری تفصیل سننے آپ کیا؟ سب سے پہلے تو یہ اعتراض ہوا ہے کہ گھڑی کیا ہے جب یہ ایجاد ہوئی بھئی یہ بھی تو لوہے کی ہے نا گھڑی کیا اس وقت کے علماء نے اس پر بہت زیادہ لے دی لیکن جب سارے زندگی کا نظام گھڑی سے بند گیا یہاں تک کہ نماز کا نظام بھی گھڑی سے بند گیا شمسی وقت کے مطابق گھڑی کی ایجاد ہوئی اب یہ پتا لگا کہ نماز اپنے وقت پر پڑھنے با جماعت نماز پڑھنے نماز کو حاصل کرنے جماعت کو حاصل کرنے گھڑی ضروری ٹھیک اب یہ ہو گئی ضرورت کا حصہ کہ یہ گھڑی ضروری اب اس کو بلا کر تو علما نے جائز لی اب رہا کہ یہ چین نکلی اب یہ چین اس کے اندر ڈالی جائے تو اس کا کیا حکم ہے تو خواتین حضرات دونوں کے لیے گلٹ اور نقلی زیور پہننا منع قسمنا اس حدیث کی اس کی اصل سنیے حضور علیہ السلام نے صحابی کو دیکھا کہ وہ لوہے کی انگوٹھی پہنے ہوئے تو حضور نے دیکھ کر کے فرمایا جہنمی کی بو آ رہی انہوں نے اتار لی یعنی یہ لوہا تو وہ ہے جو میں لوگوں کے بیڑیاں اور ہتکڑیاں بنا کر کے ڈالی جائیں گی قیدیوں کے جو بے عمل اور کافر اور مرتد تو کیا بات ہے تم میں اس کی بو آتی تو علماء نے مسئلہ یہ لکھا یہ گھڑی کی چین یا پیتل کی تانبے کی انگوٹھیاں جو ہیں یہ ناجائز اور اس کو مکرو تحریم میں لکھا آل حضب فاضل بریلوی نے اس پر ایک پورا فتوا لکھا ہے جو ایک الگ سے کتاب صورت میں شائع ہوا جو ہماری فائل میں موجود ہے اس کا نام رکھا تی وجیز کون کون سی تھا دیں خواتین کو بھی ناجائز اور مرد کو بھی نہ جائے یہ نقلی زیور جو آج کا نکلے امیٹیشن یہ جیونی یہ بھی خواتین کے لیے نہ جائے مسئلے کے اعتبار سے تو کسی خاتون نے اگر یہ گلٹ اور جنات تانبے اور لوہے کے زیور ڈال کر کے نماز پڑھی تو اس کو بھی اس کو نکال کر کے نماز کا اعادہ کرے تو میں مشورہ یہ دیتا ہوں آج کل آپ جانتے ہیں کہ چوری ڈکیتیاں اتنی زیادہ ہو گئیں میں ابھی ایک دو مہینے کی بات بتا رہا ہوں کہ فیڈرل بیری ہے کہ حال میں نکاح پڑھانے گیا وہ دو خواتین آئیں اور پورے شادی کا زیور لے کر اتنی شرافت سے گئیں کہ کسی کے سمجھ میں نہیں آئے لیجیے صاحب جو لفافے وغیرہ ملتے ہیں وہ بھی لے گئی اور سارا شادی کا زیور لے کر کے غائب ہو گئیں اور کسی کے توجہ نہیں رہے اور بعد میں بھاگ دوڑ کر رہے ہیں ایسی صورت میں عورتیں اپنی عزت آبرو کے لیے کہ چلو کچھ زیور تو ہونا چاہیے زیور ڈالتی ہیں تو نقلی ڈالتی ہیں میری ان سے گزارش ہے کہ چاندی کا زیور بنائیں اور اس پہ سونے کا نکل چڑھا دیں آپ اور جتنا بازار میں اب مہنگا ہو گیا ہے نقلی زیور یہ تو اصلی زیور سے بھی آگے نکل گیا تو آپ چاندی کا بنائیں اس پہ نکل چڑھا دیں آپ پالش کرا دیں سونے کی وہ زیور استعمال کریں کہ بنیادی طور پر سونا اور چاندی جو ہے وہ خواتین کے لیے جائے اب آئیے مرد اعلی حضرت فاضل بریلیوی نے اپنے فتح میں لکھا کہ مرد کو ایک انگوٹ ہی شریف جائز ایک انگوٹھی چاندی اور اس کا وزن کتنا ہو ساڑھے چار ماشے میں ایک رتی کم پورے ساڑھے چار ماشے بھی نہیں جس کو آج کل کے اس میں لے لیں آپ ساڑھے چار گرام چونکہ گرام تھوڑا سا اس سے کم ہوتا ماشے تو ساڑھے چار گرام چاندی کی انگوٹھی اور ایک نگ لگا صرف ایک نگ لگا وہ مرد کے لیے جائز ہے دو انگوٹھیاں بھی جائز نے بازو دیکھا آپ نے پورے ہاتھ میں انگوٹھیاں پہنے ہوئے یہ تو خدا کا شکر ہے کہ پانچ انگلیاں آتی ہیں اگر چھ انگلی ہوتی تو اس میں بھی کچھ پہن لیتے پوری پوری انگوٹھیاں پہنے ہوئے اور اس کا ترق جو ہے وہ افضل ہے یعنی نہ پہننا انگوٹھی کا افضل ہے کیوں انگوٹھی پہنے میں آپ خدانہ خاتا وضو کرنے میں خلال کرنا بھول گئے اندر پانی نہیں پہنچا خدانہ خاتا حوصل میں خلال کرنا بھول گئے اندر پانی نہیں پہنچا تو ساڑھے چار ماشے میں ایک رتی کم یہ سری مرد کے لیے ایک انگوٹھی جائز ہے ایک نگینے والی ایک بات دوسری جو آپ دیکھا کہ بغیر نگ کے انگوٹیاں ہوتے ہیں کوئی تعویذ یا کچھ ایسا لکھا ہوتا یہ بھی مرد کے لیے جائز علما فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مفتی ہو اور اس کو مہر لگانے کی ضرورت ہو تو انگلی میں انگوٹھی میں مہر بنی ہو جس میں حفاظت زیادہ ہوتی ہے کہ کوئی چرا کے نہیں لگا ایسے مفتی کو جو فتویٰ لکھتا ہو یا قاضی جو فیصلہ لکھ کر مہر لگا ایسے قاضی کو یا مفتی کو انگوٹھی پہننا سنت ہے اس لیے حضور علیہ السلام ایسی انگوٹھی پہنتے اور خط لکھنے کے بعد اس سے مہر لگایا کرتے اس کی وجہ کیا ہے اگر آپ تاریخ ملاحظہ فرمائیں جن بادشاہوں کو حضور علیہ السلام خط لکھتے اس زمانے کا رواج یہ تھا کہ جس کی طرف سے خط آئے اگر خط لکھنے والا کوئی بڑا آدمی ہو کوئی بادشاہ ہو حضور علیہ سلا تو سلام بھی ظاہر ہے کہ مسلمانوں کے شہنشاہ اور بادشاہ تو یہ خط ان کا ہے یہ کیسے پتا لگے وہ بغیر موہر کے خط کو تسلیم نہیں کرتے تھے اس لیے حضور علیہ السلام نے بھی موہر بنائی صدی اکبر کے پاس بھی مہر رہی فاروق اعظم خود بہ راشدین ان کے پاس بھی موہر ایسی موہر اگر کوئی انگوٹھی میں بنا تو وہ جائے اب آئیے سارا جو گلٹ کا مسئلہ ہے اب آ چین پر تو چین کا ہے لوہے کی ہے یا تانبے کی یا کسی کی ہے تو ایسی صورت میں نماز جو ہے وہ اعلی حضرت فاضل بریلوی کا فتوا ہے احکام شریعت میں کہ ایسا استعمال مکرو تحریمی ہے یہ جو انہوں نے ازر پیش کیا کہ بھائی نماز میں ہے نماز کے باہر نہیں ایک صاحب آئے امام صاحب تھے وہ اس پہ اڑ کہ بھائی ٹھیک ہے میں نماز میں تو اتار لیتا ہوں تو میں نے ان کو پھر اپنے انداز میں سمجھایا میں نے کہا اچھا یہ بتائیے جھوٹ بولنے والے امام کے پیچھے نماز پڑھیں گے جو ہمیشہ جھوٹ بولتا نہیں منا. تو میں نے کہا نماز میں بولتا یا باہر بولتا بھی نماز میں تو نہیں بولے گا نا مسلح پہ جھوٹ نماز پڑھاتے اس میں تو نہیں بولے بھی. اس میں تو آئے پڑھے گا نا یا جھوٹ بولے گا اس میں. تو باہر نکلنے کے بعد جھوٹ بولے گا تو باہر جھوٹ بولنے کی کرا تو نماز پہ آئی یا نہیں یقیناً آئی اب آئیے کفے سوب کا مذہب نے پوچھا کپڑا ارسنا بلا وجہ لوگ ضد کرتے ہیں حالانکہ کتاب لباس میں حدیث حضور علیہ السلام نے دو باتوں سے منع فرمایا اے, کیا نام ہے ایک جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے اور ایک کفے سوب کپڑے کو گھرسنے سے دونوں سے منع فرمایا بعض ہمارے اے, علماء کو یہ سہ ہوا کہ شاید جوڑا باندھ کر نماز پڑھنے سے مراد ہے عورت خاتون تو جو وہ جوڑا باندھتی تو پہلے تو ہم بھی سوچتے تھے کہ حدیث میں یہ کیوں ہے کہ جوڑا باندھ کر نماز پڑھ حالانکہ خواتین باندھتی ہیں جوڑا تو جوڑے میں تو یہ لکھا کہ خواتین اگر جوڑا باندھے تو اس میں بالوں کا زیادہ پردہ کہ بکھرنے کا اندیشہ نہیں ہوتا کیونکہ خاتون کے بال جو ہیں یہ بھی سطر عورت تو اس میں تو مرد کیسے جوڑا باندھتے ہوں گے وہ سبحان اللہ ہم نے اب آٹھ دس سال سے دیکھ لیا کہ مرد بھی جوڑا باندھنے لگے پونی باندھنے لگے پیچھے سے آدمی دیکھے تو بتائیں لگتا ہی ہے کشی شی جوڑا باندھنے لگے چوٹی ڈالنے لگ گئے تو حضور نے مردوں کو جوڑا باندھنے سے منع کیا حالانکہ یہ رواج تو اب نکلا اور حضور علیہ السلام نے چودہ سو برس پہلے بتا دیا کہ مرد جوڑا باندھ کر نماز پڑھے تو یہ مکرو تحریمی نماز واجب الیاد اب یہ کھرسنا کیسا ہے اتنی سمجھ لیں آپ بات عام کہ کپڑے کو اس وزا پر رکھا جائے جیسے کپڑا جس وزا پر سلا ٹھیک اب دیکھیے کپڑا اس وجہ پر سلا کے یہ آستین اب اس کو آپ چڑھائیں تو کیا آپ ایسے آستین چڑھا کر کسی تھرڈ کلیس مجسٹریٹ کے پاس جا سکتے ہیں آپ وہی کہے گا یہ آستین چڑھاؤ کیا کر رہے بھائی بیان دینے آئے مجھے لڑنے آئے آستین چڑھا کر کیا رہ یہ ہوگا یا نہیں تو کپڑے کو اس حالت میں رکھا جائے کہ جس حالت میں یہ ہے اب کپڑے کو موڑنا گھرسنا یہ کس کو کفے صوب کہتے بعض آپ نے دیکھا کہ کف ایسے ہیں کہ جن کو ایسے موڑنے کے بعد بٹن لگائے جاتے ہیں. یہ کفے صوب نہیں ہوگا کہ یہ اسی رواج پر سلا اسی فیشن پر سلا بہت سارے حضرات دیکھیے کالر والے یہ کالر فولڈ ہے یا نہیں یہ کفے صوب نہیں ہے اس لیے کہ سلا اسی طریقے اس کو اٹھا کر کے تو مکرو ہو جائے بالکل آدمی عجیب سا نظر آئے گا تو اس کو کبڈے کو آپ نے موڑ لیا اب یہ سلا اسی وجہ پر ہے اور اب کپڑا جس وجہ پر سلے اسی وجہ پر اس کو پہنا چاہے تو اس طریقے سے نماز میں یوں ارسنا یا ادھر سے ارسنا اس کو حضون نے ایک تو مطلق منع فرمایا اور فرما نماز مکرو تحرین ہوگی تفصیل سے اس میں کوئی فتویٰ دیکھنا چاہے اعلی حضرت فاضل بریلوی کی فتحی کتاب ہے احکام شریعت جو مدینہ پبلشنگ سے چھپی ہے مبدین مدینہ پبلشنگ ایم اے جنا روڈ کا جو متبہ ہے اس کے صفحہ نمبر سترہ اٹھارہ انیس پر یہ مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ کف صوب نماز کو مکرو کر دے گا لہذا جیسا کپڑا آپ نے پہنا ہے اسی طریقے سے کپڑے پہن کر کے نماز پڑھیں اور نہ آستین چڑھائیں نہ پاجامے کو چڑھائیں نہ پتلون کو چڑھائیں جیسا پہنا آپ اسی طریقے سے نماز پڑھ لیں